والسلام وسلام علا سلم کال اللہ الله و تبارہ کافی شان حبیب ہی تسلیمہ سلبہ محبوبہ صلیۃ و سلام علی کا یا راحت العاشقین وعلی الک و اصحابک یا محبوب رب العالمین ذی مہجوری برامت جان عالم رحم یا ندیا اللہ تراہم آخر رحمت للعالمین ذی مہرم ماچار فاضل نشینی بہو ماو سرز بہتے یمانی کے ہوئے تست صبح زندگانی قدیم طائف نالے میں باطن شراکت رشتہ اجاہائے ماکن اے بادشاہ گر کو نی سوئے نگاہیں ہمیشہ گرنا بادشاہ گاہ گاہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہرہ حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا ان ننی فی بہر غم میں مغر کن خوش یدی ساہل اشکالنا یا ساہب الجمال ویاسی دل بشر میں وچ ہے کن منیر لقند کمر لا یون کے نصنا کماکان حقح بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختص تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذاتِ پاک کے لیے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 والی کون مکان سیاہ لا مکان سید دے ان سجھا سر ورے لالا رخان نی رے تابا سر نشین خوباں شہن حسینہ تتیمائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جلوئے سدھے اضل نور ذاتِ لم یزل بائے سے تطوین عالم فخر و بنی آدم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 برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے پر نور لمحے اور ہمایوں سا آتے آپ سب کو مبارک ہوں آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا دن اور پہلا جمع المبارک ہے اس مرتبہ اس ماہِ نور کو پانچ جماعت سے زینت بخشی گئی ہے اللہ تعالیٰ جلاشان ہوں ہمیں اس مقدس مہمان مہینے کی برکتیں نصیب فرمائیں ہمارے دلوں کو وہ اپنی معرفت کا نور بخش دے اسلام کی روح نصیب فرما دے ہمارے تازکیے اور تصویے کے سامان مہیا ہو جائیں اور ہماری باطن کی حالت درست کر دی جائے اللہ کی بارگاہ میں باسمی میں قلب دعا ہے وہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے آج سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الضحلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت آپ کے اسوائے نور کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا ایک تو تین رمضان المبارک کو ان کا وصال ہے دوسرا اس وقت امت کو اس بطول کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہوائیں چل رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے حجاب کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے عورت چار دیواری میں رہنا اپنے لیے قید سمجھ رہی ہے حیا کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ چلنا اپنی آزادی سمجھتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الظہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی تمام خواتین کے لیے ایک ماڈل ہیں عملی نمونہ ہیں ان کی شخصیت اور ان کا اس نور ہمارے لیے خواتین اسلام کے لیے حضرے راہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مجد و شرف کے اسباب بیان کرتے ہوئے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں اور وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں لیکن حضرت فاطمہ کو تین نسبتیں حاصل ہیں پہلی نسبت نور چشم رحمت العالمی آ امام اولین و آخری دوسری نسبت بانوے آن تاجدارے حل عطا مرتضا مشکل کشا شیر خدا اور تیسری نسبت مادر آ مرکز پرکار عشق مادر آ قافلہ سالار عشق اقبال کہتا ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے اور اللہ نے قرآن میں ان کے قصیدے بیان کیے اور حضرت زہرا کو تین نسبتیں ہیں کہ ایک تو وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں دوسری نسبت کہ وہ علی المرتضی مشکلات کے پردوں کو چیرنے والے حل عطا کی زوجہ ہیں اور تیسرا حسین ابن علی کی ماں ہیں جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے اور جو کائنات کے عظیم وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن اسلام کا پرچم جھکنے نہیں اللہ کے محبوب السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدا منی فاطمہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتے تھے قرآن اٹھائیے ارشاد فرمایا باعزل مؤودا تو سویلا بے زمبن پوتے کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں ان کے ظالم باپ کٹہرے میں اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بے ایزم بن قتلہ تمہیں قتل کیوں کیا گیا مجرم تو کٹہرے میں کھڑے ہیں مجرموں کو پوچھا جانا چاہیے تم نے کیوں قتل کیا ان کے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ تم برداشت نہ کر سکے گڑے کے اندر دھکا دے کے اوپر مٹی انڈھیل نہیں لگے ان کی چیخیں تمہارے دل میں گداز اور نرمی پیدا نہیں کرسے پوچھا تو ان سے جانا چاہیے تھا کہ تم نے کیوں انہیں قتل کیا۔ لیکن وہ کھڑے ہٹے بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بیٹیوں کا قتل اتنا جرم ہے اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تو یہ ہے عرب کا معاشر کہ بیٹیوں کو زندہ درغور کیا جا رہا ہے اس دور میں آج میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ بولوں آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی پیار بھری بات کہہ دیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے گوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کر لے جب بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کر لی آج بہن کے لیے بیٹی کے لیے دلوں میں محبتوں کے جذبات جب بیٹی کو گھر سے ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو سارے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں بیٹی کا وجود گھر کی زینت ہے بیٹی چار دیواری کی رونق ہے بیٹی گھر کی آبرو ہے آج اگر بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ میں اور آپ بولیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اس دور میں میرے آقا کریم نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں تم تو قتل کر کے فخر کرتے ہو تم تو قتل کر کے آسودہ ہو جاتے ہو لیکن میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے یہ محبت دی جب سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حدیث میں آتا ہے فعجل مجلس حضور مسنت پہ بٹ کر اٹھ کے استقبال کہہ کر مرحبا کہ اللہ حکبر اور سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے باپ کے ساتھ محبتوں کی جو داستان رقم کی ہیں باپ اور بیٹی کا رشتہ اللہ اکبر نبوت کا آغاز ہوا تو یہ پھول کھلا اکتالیس سال عمر ہے حضور کی کہ سیدہ فاطمہ کی بلادت عادت ہوئی اور پھر تین سال تک اللہ کے محبوب خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے پھر جب حکم ہوا لوگوں تک پیغام پہنچائیں داغ کے رشتہ ہدایت دی جانے لگی لوگوں نے حضور کے ساتھ جو سلوک کیا کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر نہیں کھدے ہوئے گڑے بچھتے ہوئے کانٹے اجریاں کیا کچھ نہیں کیا گیا کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے آج تو ہمارے لیے دین بڑا آسان ہم مسجد میں آئے تو ایسی لگے ہوئے تھے سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا ہمارے لیے کالین بچھے ہوئے تھے ہم نے مشکل نہیں سہی اس دین کے لیے لیکن پوچھو ان سے جنہوں نے اس دین کے لیے طائف کے ب اس دین کے لیے انہوں نے دکھ سہے ازیتیں سہیں حضور علیہ السلام پر اجری ڈال دی جاتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ نندی عمر ہے نو دس سال کی عمر ہے کہ دیکھا کہ کافر حضور کے جسم اتحر کے اوپر اجری ڈال گئے تو وہ آئی اور حضور کے سر سے اجری کو اتارا اور سر نور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں کبھی حضور کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے خون رکنے نہیں پاتا معصوم بچی حضرت سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ وہ چٹائی جس چٹائی پہ سجدے کیا کرتی تھی کھجور کا بنا ہوا وہ مسلح اس کو جلا کر اس کی راک حضور کے زخموں میں ڈالتی ہیں تاکہ حضور کا خون رک لائے آقا کریم علیہ السلام سے کبھی شکوہ نہیں تھی بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کی. ایک دن انتہائی بے تابی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی آقا کریم علیہ السلام کی کہ حضور بھوک اس قدر ہے بارگاہ میں دعا کریں کہاوا ہو جائے آقا کریم جب بیٹی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھے کونین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت سے خوش حضور کھینچ کے زمین پہ لے آتے سیدہ فرماتی ہیں کہ بھوک تو موجود رہتی لیکن بھوک کی وجہ سے وہ جو تکلیف کا احساس ہوتا وہ ختم ہو گیا حجور کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اللہ اکبر تو آقا کریم علیہ السلام کہ یہ شہزادی گھر میں کئی کئی دنوں فاقوں سے کاٹ دیتے ہیں امام منظری میں اترہیب اترہیب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت میں مستر نباوی سے باہر نہیں کیا آگے شیخین کھڑے تھے دو اور صحابی اور آ موجود ہوئے چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ خوشبو رسول سون کے جلدی جلدی گھر سے باہر آگئے آقا کریم اور السلام سے عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں چند لمحوں کے لیے مجھے میزبانی کا شرف بخشنا آقا کریم فرمایا ابو یوگ تمہاری مرضی وہ حضور کو گھر لے کے چٹائی بچھائی بٹھایا بکری کا بچہ ذبح کر کے اہل خانہ کو دیا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لے لے امام منظری لکھتے ہیں کہ جب جب واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے گھر والوں کو کھانا بنانے کا کہنے کے بعد تو کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ آثار نقاہت ہیں بہت زیادہ کمزوری کے آثار ہیں جلدی سے گئے کہیں سے کھجوروں کا ایک خوشہ لے آئے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کی حضور کھانا پکنے میں دیر ہے اتنی دیر تک یہ کھجور تناؤ فرمائے پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا جب دسترخوان پہ لگ گیا آقا کریم علیہ السلام السلام کی نظر جب کھانے پہ پڑی تو حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لی اور ایک غلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مہینہ مہینہ گھر میں چولا نہیں جلتا لیکن اس کے باوجود زبان پہ شکوہ نہیں ہے بیٹی جب گھر سے چلتی ہے آج تو بیٹی اپنے باپ سے خود جہیز کا مطالبہ کرتی ایک معاشرے یہ روگ کہ غریب کی بیٹی کو قبول کرنے کو تیار ہوا ہے کہ گھروں میں بیٹیاں بوڑھی ہوئی ماں باپ ان کی نیندیں اچاٹ ہیں لیکن دوسری طرف بیٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے لیکن دنیا دیکھے اس منظر کو جب دو جہاں کے سردار کے گھر سے آک کریم کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو جہیز ان کے پاس کیا ہے ایک مشکیزہ ایک چکی ایک آفتابہ ایک چٹائی کھجوروں کی یہ ہے ان کا ساسا یہ ہے ان کا سامان جو لے کر حضرت مرتضیٰ کے گھر میں پہنچتی ہیں اور پھر وہاں جا کر چکی پیس پیس, پیس کے گزر اوقات کی جا رہی ہے مشکیزہ کندھے پہ اٹھا اٹھا, اٹھا اٹھا کے یہاں نشان پڑ گئے چکی پیس پیس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے سارا دن چکی پیستی ہیں اور ساری رات مسلح بچھا کے عبادت کرتی آج کی عورت کہتی ہے میرے گھر کے کام کاج بڑے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے میرے بچے زیادہ ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں بار بار, بار بچے پیشاب کر دیتے ہیں کیسے میں صفائی اور ستھرائی رکھ سکتی ہوں آؤ سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آؤ حسنین کی تربیت بھی ہو رہی ہے مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور چکی پیس پیس کے آٹا تیار بھی ہو رہا ہے مہمانوں کو کھانے بھی بھیجے جا رہے ہیں اور جب رات پڑتی ہے تو ساری رات مسلح پہ گزار دیتی ہے اور بندگی کیا ہے عرض کرتی ہیں ہیں اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی, بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے ایک رات ایسی لمبی بنا دے تیری بندی جھی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے یہ ہے عبادت یہ ہے ان کے شب و روز اللہ کے حضور سارا دن روزے میں اور ساری رات قیام میں گزار دیتی ایک دن حضرت ہاتھوں میں چھالے پڑے ایک غذبے سے حضور واپس پلٹے تھے بہت سارے غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آئے تھے خیال کیا کہ ایک لونڈی اگر ہمیں گھر کے کام کے لیے مل جائے تو, تو کام آسان ہو جائے گا کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک لونڈی مانگ لاؤ سیدہ فاطمہ تو حاضر ہو لیکن زبان سوال نہ کر آقا کریم نے پوچھا بیٹا کدھر آئے تھے کہا حضور یوں ہی سلام کرنے آ تھے واپس چلی گئی حضرت المتضیٰ نے دیکھا کہا اس درد سے تو کبھی کو خالی نہیں پلٹا لگتا ہے تم نے حضور سے عرض ہی نہیں کی کہا میں ہمت نہ کر پائی کہا با چلو با میں تمہاری ترجمانی کرتا ہوں حضرت, حضرت, حضرت, حضرت فاطمہ حضرت حضرت اللہ حضور اللہ کی چوکٹ پہ آ کھڑے کریم نے حالت ہے ہاتھوں کے چھالے ساری ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن چکی پیس پیس کے یہ حال ہے وقت نہیں فرصت نہیں اگر ایک لونڈی آپ اپنی بیٹی کو عطا کر دیں تو دیووو! دیووو! دیووو کام کاج میں معاملت ہو جائے گا اب آقا کریم ہاں لونڈیوں کی کثرت ہے قطاریں لگی ہوئی اور بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے حضرت سفارش کر خیال تو پڑتا ہے انہوں نے ایک مانگی حضور نے کئی دے دی ہوں گی لیکن تاریخ پڑے حیرت ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے تین کس میں کھا کے فرمایا واہ لا آتی واہ لا آتی کو ماہ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں دوں گا اللہ کی قسم ان <سیم> غلاموں اور لونڈیوں سے میں کچھ اللہ کی قسم میں تم دونوں کو غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا میں تمہیں لونڈیاں دے دوں اور کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے میرے طالب علم ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے بدر کے شہیدوں کے یتیم بچے بھوک میں ہیں اور یہ لونڈیاں میں تمہیں دے دوں میں تو یہ لونڈیاں بیچوں گا اور بدر کے شہیدوں کے بچوں کا پیٹ پالوں گا اور میرے صفحہ کے چموترے پہ بیٹھ کے جو طالب علم دین سیکھنے آئے ہیں میں تو ان کی غذا کا بندوبست کروں لیکن بیٹا تم میری چوکھٹ پہ آئی ہو خالی نہ جاؤ جب رات کو سونے لگو کروٹ تمہاری بستر پہ لگے تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا تیتیس مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا اور تینتیس مرتبہ اللہ پر پڑھ لینا یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہوگا یہ جو ہم نماز کے بعد تصدیحات پڑھتے ہیں اس کو تصدیحات فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو اس وقت حضور نے یہ چیز عنایت فرمائی کہا یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہے یہ پڑھ لیا کرو لیکن تم ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا مال کے کون ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی تو حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ان غلاموں اور نومیوں سے کچھ نہیں دیا آقا کریم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود حضور نے ان کو اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا تاکہ ان کا تعلق دنیوی معلوم اسباب سے نہ ہو بلکہ ان کا سارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو اور یقیناً <asthma> وہ بھی یہ چارچی تھی انہوں بھی کبھی زبان پہ, پہ حرف شقائط نہیں لائی یہ رضی اللہ المتضا کے کہنے پر حاضر بھی ہوئیں تو آپ کا قریم نے فرمایا کہ میں تجھے ان میں سے کچھ نہیں دوں گا حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قسرت کے ساتھ اور دن کو بھی مسلح بچھا بچھا کے رویہ کرتے ایک دن حسنین کریمین نے پوچھا کہ امی آپ قسرت سے کیوں روتی ہیں کیا مسئلہ تو سیدہ فاطمہ تزارا نے عرض کی کہ بیٹو مجھے تمہارے نانے کی امت کا غم رلا رہا ہے یہ امت کی غم خاری کا عالم ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے پیٹ بھوکے ہیں لیکن اگر دروازے پہ سائل آیا تو وہ خالی نہیں موڑا جا رہا ایک دن ایک دن پورا گزر گیا فاقے سے تو کھانا تیار ہوا حسنین کو دیا حضرت علی مرتضی کو دیا خود کھانے لگی تو دروازے پہ دستک ہو گئی سائل نے کہا میں دو دن سے بھوکا ہوں کہا بیٹا جاؤ سائل کو کھانا دیاؤ کہا امی آپ بھی کھالیں آپ بھی تو ایک دن سے بھوکی ہیں کہا میں تو ایک دن سے بھوکی ہوں وہ دو دن سے بھوکا ہے لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ وہ کھانا کھائے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے رہے یتین کو مسکین کو اسیر کو راہِ خدا کے لٹاتے رہے اپنے جو لباس پہنا ہوا تھا حضرت سیدہ فاطمہ تو نے اس کے اوپر بارہ پیبند لگے تھے اور اون جو اونٹ کی اون کا وہ بنا ہوا تھا اور بارہ پیبند اس کے اوپر لگے تھے یہ استغنا کا عالم ہے تو سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ کو جس روپ کے اندر بھی دیکھو آپ بے مثال اور بے مثل نظر آ رہی ہیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو جو اعزاز ان کو حاصل ہے کائنات کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے اللہ اکبر اور اگر بیوی ہونے کی ایسی دیکھو تو شہزادی قونین ہونے کے باوجود حضرت متضیٰ کے گھر میں جب پہنچتی ہے تو خدمت میں کوتا ہی نہیں آنی پڑتی آج بڑے گھر کی کوئی عورت شادی ہونے کے بعد کہتی ہے کہ میں تو کبھی کام کاج اپنے میکے گھر کیا نہیں تھا لہٰذا میں کامت کی خدمت اور شوہر کی اطاعت کیوں بجانا لیکن حضور سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے شہزادی کونین ہیں جب یہاں حضرت علی المتضی کے گھر گئی ہیں حضرت تل المتضیٰ کی خدمت کو اپنا شعر بنایا ہوا اور آپ کریم نے چار اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانے سنے کوئی چیز نہیں روک سکتی ان میں سے ایک فرمایا وہ عورت جس نے اس حال کے اندر موت پائی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے اس کو کوئی روکنے والا موجود نہیں اللہ <تصح> اکبر <اللہ حق> ماں ہونے کی حیثیت سے یہ عورت کا اہم ترین روپ ہے اہم ترین روپ عورت کا ماں کا روپ ہے ماں کی ہوش <تصح> میں ایک قوم پلتی ایک مفکر <تصح> نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تجھے ایک بہترین قوم دے دیتا ہوں تو ماں کے لیے اسوا اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا روشن اسوا ہے اقبال کہتا ہے مزرائے تسلیم راہ حاصل بطول کامل بطور ماؤں کے لیے اگر کوئی کامل اسوا موجود ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا اسوا موجود ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا نے قرآن کی لوریاں دے دے کے اسنین کری مین کی پرورش کربلا کے تپتے ہوئے ریگ زار میں یزیدوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ جو کڑے رہے قضا تیرے برہنا لیے خوف زدہ کرتی رہی لیکن حسین کے پائے استقلال میں لفظت نہیں آئے بہتر, بہتر گرے اور کندھوں پہ نہیں ہائے کا لفظ بھی آیا یہ یہ حسین ابن علی کی جو تربیت فاطمہ تو زارہ نے کی ہے یہ اس کے اثرات تھے انہوں نے بھوک کاٹ لی پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہاتھوں میں جو ہے وہ کے پر نہیں آیا تھا جس ماحول میں پرورش پائی تھی آج اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں. بہتر افراد چھتیس ہزار افراد کے کھڑے ہیں اور حضرت امام علی مقام کے پائے سبات لرزش اور گرزش نہیں آ رہی ہے یہ ہے سیدہ فاطمہ کی تربیت کی انہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے بلایا جب, جب ان کی تربیت, تربیت کی باری, باری آئی, آئی تو سیدہ فاطمہ نے قرآن کی لوریاں دی اور دودھ پہ لایا اور جب اس پر عمل کا موقع پڑا تو حسین ابن علی نے اس تربیت, اس تربیت بارن کی لاج رکھی نیزے کی نوک پہ نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کا وجود ماؤں کے لیے ایک روشن عصرہ ہے اقبال نے ایک بڑی خور صورت بات کی وہ کہتے ہیں پندے زی درویش پذیری اگر پندے زی درویش پذیری ہزار امت بمیرتونہ میری بطولِ باش وپنہا شو عزی اس کے در آغوش شب دیرِ بگیری کہا ایک درویش کی بات سن لیں ہزار امت مر جائے لیکن امتِ مسلمہ تجھے کبھی موت نہیں آسکتی اور وہ نصیحت اور فاند کیا ہے کہا بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری آغوش, آغوش میں بھی ہو چھین جیسے بچے جنگ دیں گے تو بطول بن جا بطول کی جانشین بن جا اور اپنے پردے کی حفاظت کا پردے کی حفاظت کے بعد میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا جو کردار ہے کائنات کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثل موجود نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے پردے کے بعد میں پوچھا تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو حضرت علی حضرت فاطمہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی دیکھے بلکہ سیدہ فاطمہ کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی حضرت اسما بن امیس رضی اللہ تعالی انہا ان کو اکثر کہا دا... کرتی تھی کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ جب بندہ مر جاتا, جاتا, جاتا, جاتا, جاتا اور اس کے اوپر چادر ڈال کر چار پائپرستان کی طرف لے جاتے تو جب جھٹکے لگتے ہیں تو جسم جمبش کرتا ہے جس سے اظہار ہوتا ہے میں سب سے زیادہ اس پریشانی میں ہوں کہ اس وقت تو بندہ بے بخش ہوتا ہے تو اس وقت کہیں جو ہے وہ جسم کے ساتھ تک لوگوں کو نظر نہ آئے تو حضرت اسما بنتے کہتی ہیں کہ ہبشے کے اندر لوگ ایسے کرتے کہ وہ کھجور ڈنڈے باندھ کر چارپائی کے ساتھ اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ وہ نقشہ بنا کر دکھایا کہ کمان کی شکل کے اندر چارپائی سے ایک ڈنڈا باندھا اور دوسری جماعت باندھ یا پھر رستہ باندھا اور اس طرح, اور اس طرح میں نے جو ہے دکھایا اور اس کو اوپر کپڑا ڈال دیا تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا استراب ختم ہوا کہا مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بعد از انتقال میرے پر دیکھا کیا ہوگا اب تم نے یہ جو آئیڈیا دیا ہے یہ جو موجودہ ڈولی ہے جنازے کی یہ آئیڈیا حضرت عصمہ بنت عمیز کا ہے اور اس کو پاس حضرت فاطمہ تو زہرہ نے کیا اور اس سے مرد اور عورت کے جنازے کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور جو ہے وہ عورت کے عذابی نہیں جھلکتے سامنے نہیں آتے اور جسم بھی نظر نہیں آتا تو سیدہ فاطمہ کہتی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ انتقال کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جل شاہو نے ان کو ایک راستہ دے دیا اور یہ ہے ان کے پردے کی کیفیت آج کی عورت پردے کو بوجھ سمجھتی ہے پردے کو اپنے لیے عذاب سمجھتی ہے اپنے گھر کی اونچی اونچی چار دیواری کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے یہ پچھلے دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر یہ تفسرہ ہوتا رہا اور ہجاب کا تمسکر اڑایا جاتا رہا آنکھ کے پردے کی بات کی جاتی ہے دل کے پردے کی بات کی جاتی ہے اور اسلام نے جو عورت کو پردے کی تاقید کی اے نبی کی بیٹیو اپنے اوپر اڑنیاں خوب اڑ لو اور جو ہے وہ اپنی زینت کی چیزوں کو کوشیدہ رکھو جو حکم دیا گیا آج ان احکام کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے عورت تو اس قدر پردے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا کہ تو گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیر کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے بلکہ عورت کی آواز کو فردہ رکھا گیا حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ خوشبو لگایا ہے عورت کو خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے دو طرح کی خوشبو ہیں ایک خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نہیں ہے خوشبو ظاہر ہے. ہے اور ایک خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر نہیں ہے رنگ نظر آتا ہے جس کا مہندی وغیرہ عورت کے لیے وہ خوشبو مسنون ہے جس کی خوشبو مہک نہیں آتی بلکہ رنگ ہے اور مرد کے لیے وہ ہے جس کا رنگ نہ ہو بلکہ جس کی مہک ہے اب اس نے ایسی خوشبو لگائی تھی جس سے مہکار آ رہی تھی لپٹیں آ رہی تھی خوشبو اور روائی تو اپ جب قریب ائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا امۃ الجبار اے جبار رب کی بندی تو نے خوشبو لگائی ہے اس نے کہا ہاں میں نے خوشبو لگائی ہے کہا تو مسجد سے ائی ہے اس نے کہا ہاں میں مسجد سے ائی ہوں کہا میرے محبوب اقا نے تو فرمایا ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا بیٹھے تو اتنی دیر تک مسجد میں نہ aaye جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے جب تک ایسا غسل نہ کرے۔ یعنی ایسا غسل کرے کہ وہ خوشبو مٹ جائے اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلتی ہے اس خیال سے کہ مرد سوں گے اور اس کی طرف معنوس ہوں فرمایا کہ وہ عورت زنا کی دعوت دینے گا ہے تو آج عورت بند تھنگ کے حیاء کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ آگئے آج ماں کو دکیہ نوسی کا تانہ دے کر باپ کو بڑا کہہ کے آج بھائی کی غیرت کی لالی اپنے لبوں پہ سجا کے آج آج وہ مادل بن گئی وہ بن دفتروں میں آن سڑکوں پہ آ بیٹھی آن آن از از از از اپنے پردے کو کے اتار دیا میری ماں میری بہن میری بیٹی یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں تیری آبروں کا محافظ ہے تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے تیرے گھر کی اونچی اونچی دیواریں تیرے حیا کا پہرا ہے تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا تو گھر سنبھال لے گی امت ہے وہ پوری کائنات کو سنبھال لے گی لیکن جب تُو گھر سے دکھ گی تو پھر قوم کے پلے کیا رہے گا آئیے آج سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوائے نور ہم اپنے لیے اسی کو نمونہ اور اس کو مٹل بنائیں اسوائے بطول ہمارے لئے زندگی کی بہاریں ہیں آج کی عورت اگر سیدہ فاطمہ تظہرہ کے نقوش پاکو اپنے لئے خرر راہ بنا لے تو آج کی وہ بہترین عورت ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کی وبا پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالی علہ کا اس ہمارے لیے خزیرا اللہ تعالی ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے اور قوم کی بیٹیوں کو زندگی کے شب و روز ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے